فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا لیکن انہوں نے ان کو جھٹلا دیا اور اس کی کوچیں کار دیں تو ان کے رب نے ان کے اس گناہ کے سبب انہیں ہلاک کر دیا اور عذاب کو سب کے لیے عام کر دیا